اور وہ جو کفر کریں گے اور میری آیتیں جھکلائیں گے وہ دو زخ والے ہیں ان کو ہمیشہ اس میں رہنا